سوہے طیبہ چلے جب نبی کے قدم قدمی مرشدی حضرت مولانا شاہ حقی محمد اخبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے ہیں کچھ اشعار اس میں حمد کے بھی ہیں سوئے تہوار جب نبی کے قدم میری قسمت کاباب میری کا یہ تباب ہارم جس زمین پر جلے تھے دہی کے قدم جس زمین پر چلے ہے نبی کے قدم میرے قسمت کا یہ سوا پہ حلم نے قسمت کا یہ سواپ جس زمین پر چلے ہے نبی کے قدم پر چلے ندی کے جس سے چپ کے دے کل سی نئے جس سے چپ کے نئے کل سی نئے میرے سینے کو ہاسٹم سینے کو ملک جس سے چپ کے تھے کل سی نئے انگلیا جس سے چپ کے تھے کل سی نئے انگلیا جس سے میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتم میرے سینے کو حاصل ہے میری قسمت کا یہ تو جس زمین پر چلے تھے ندی کے مر موجائے موجود آتے آلاتے آلات نابنے کے آلات کیونکہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بالکل وسط میں بنایا ہے موجود آ بس کے دنیا میں ہے کابر موترم بس کے دنیا میں ہے کان بھرے موترم بول کے آتے ہیں کے دنیا میں ہے کابرے موترم اور یہ شیر والا کے عدیم نشان مضمون کے نشان نہیں کرتا ہے اور بنوایا گھر اپنا یوں سر اور بنوایا گھر اپنا یوں متا سہل ہوتا کے سب کو تے ہیں سیل ہوتا کے سب کو تے رو گھر بنا تا بڑا ورنہ پانی کا سر گھر کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عجیب شاندار ہے کتنے بڑے بڑے سورج چاند ستارے کیسی کیسی بڑی بڑی اخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن بندوں پر کیا کرم فرمایا کہ اتنا مختصر سکر بنوایا تاکہ میرے بندوں کو میرے گھر کا طبق کرنے میں تکلیف نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہاں جنتا سے لے کے مکہ مکلم تک نہیں بنوا سکتے دیکھ کہ ایک چکر بھی پورا نہ کر پاتے اتنا مختصر سا اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوایا اور بنوایا گھر اپنا یوں سہل ہوتا کے سب کو تالم ورنہ مالک ناتا بڑا ورنہ مالک سر گھر بناتا کے بش گرتے سب گائے رام ہارم آگے بش گرتے سب گائے رام ہارم نی قسمت کا رم جس زمین پر چلے تھے ندی کے پرم اپنے کا کا پیرا کیا مت سر اپنے کا بے کا پیرا کی بیت کی ہے شان کرم کرم اپنے کام میں کر کا تیرا کیا موقص صاحب بیل کی ہے یان کرم صاحب بیل کی ہے یان کرم یہ دوسرا دشانا ہے گوہرم کے پاروں پیسا نہیں گو مرم کے پہاڑوں پہ سزا نہیں ہے مگر دوست تو پاس بانے ہے مغل کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں مگر دوست مگر دوست تو پاس پانی ہر ورنہ ہاری گرا میں پی ہوئے ورنہ ہاری گرا تو میں ہوئے کیمرے لے کرتے پانے میں کرتے پانے ہارم ری اور کا با سے بھی رب کا باس ہی اور کابا سے بھی دور کر دیتے ہم کو ہارم کریں پہاڑ کا رب کی جانب سے دین رب کی جانب سے ہے نام ہر پہاڑوں سے بھی دل کا نام ہر ہمارے پہاڑ اگر سبزہ باغات ہوتا ہے تو حادی جو ہے کان شریف کو چھوڑ کر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 اللہ کا گھر سمجھ کے اس کی تزئین اور رہائش اور اس کی صفائی ستھرائی اور اس کے تعلیم کرتے ہیں اس وجہ سے اس کی اتنی عالیشان تعمیر بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں باہر اللہ کے گھر کے نقش و نگار کو کیمروں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں مناظر کو محفوظ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہاں دل و جان سے حضوری قلب کے ساتھ حاضری ہوں کہ اللہ کی گھر میں بھی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 کہ ان کا مثل کوئی نہیں اللہ کا کو افسر کوئی نہیں اللہ سے اللہ کے برابر تو کوئی رستی نہیں اسی طرح اللہ تعالی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے اور تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے سب سے محبوب اور سب سے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں لیکن وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس قدر افسوس کی بات ہے اور حمافت کا سودا ہے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 جائز نا ناجائز نہیں کہتے لیکن بالکل پسندیدہ نہیں ہے وہاں جو ہے جوڑ جو اس حاضری کو دوری عقل کو چھوڑ کر ادھر ادھر متوجہ ہو بہت ہی یعنی محرومی کی بات سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے غذب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ تعالی حفاظت ہاں یہ تیسرا عظیم الشار مضمون حضرت والا کا جو شعب پڑھا ہو یہ بھی ہجرت کا ایک راز تک وین ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صرف کا حکم پایا اس میں بہت سے تقریبی راز ہیں جن میں سے ایک راز یہ بھی ہے یہ بھی ہجرت کا ایک راز تک وین ہے ورنہ روزہ بھی ہوتا روزانی روزہ بھی جو ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم شریف کے اندر ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی کا انتظام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مدیہ شریف میں بنایا یہ بھی کا ہے ون مو تا جی ہارم پلیا کرو ٹکڑے ہوتے آلیا ہاں دو تے آرکیانے ہارم رے محترم ترکیانے ہارم روز محترم یعنی بات کے اللہ کی پر سیتا ہوں یہ رسول اللہ صلاح سے لمبے روزے پر حاضر ہوں کلو درمیان روز محترم درمیان سال رنگ رو گئے جا کے تحت سل تم بدتے کے دے سد گم بدتے جا اور مکان ہو ہو جاتے تارے ہر جاتے مان کے جا اور مکا میں ہو جاتے ہاں اور مکہ میں ہو جاتے ہاں میری قسمت کا زمین پر چلے چوا <سؤال> سم <سؤال> بھون بدھ اتن کے سب گر گئے بدھوتن کے لیے سب بتن کے لیے گجرت <صب> <بتوعتن> لی <جررت> سے سب گر <كرقائے> سب گر گئے سوئے جب نانی کے پرم سو چلے جب نانی کے پرم یہ شہر حلط والا کا جب ہوا اس کے بعد ایک دفعہ مجلس میں کچھ کا لڑائی حال حضرت کو ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کس جو ہے کاٹوں اور کہ اس نے مکہ مقرمہ کی جو ہے وہ عزت اور شرف میں کمی معلوم ہو رہی ہے اس بات سے بد وطن کی ہجرت سے سب کھیل گئے حالانکہ رہتے والا کا منشاہ یہ تھا کہ جو مکہ مقرمہ کے رہنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مہین شریف میرے نبی کے ساتھ ہجرت کرو تو وجہ اس کی ہے کہ وطن پرستی جو وہ بھی ختم ہو جائے گی ہم مکہ کے ہیں مسل ہیں تو یہ چیز ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم فرمایا تو اس طرح سے وطنیت بھی کوئی چیز نہیں رہی قیامت تک کے لیے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ وطنیت کوئی چیز نہیں اصلی وطن کیا ہے جہاں اللہ کو ہمارا جانا ہمارا رہنا پسند ہو جہاں اللہ کا پہلے اللہ تو وہ سب سے زیادہ جگہ محبود تو مگر جب جب نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تو سارے اصحاب کو حکم ہوا کہ احساس سب کے سب جو ہے نبی کے ساتھ جائیں اگرچہ ایک لاکھ کا ثباب وہاں کا مکہ مکرمن ہے لیکن ایک لاکھ کا ثباب چھوڑا کے پچاس ہزار میں بھیج دیا یہ, یہ معلوم ہوا اس سے حضرت سال کا مضمون ہے جس سے معلوم ہوا کہ اسلام جوڑ باقی کا مذہب نہیں ہے کہ اتنے کمائے اور اتنے نوائے بلکہ محبت کا مذہب ہے سرافا محبت ہے نکی کے ساتھ محبت کروں کو تم تو فکون اللہ فتح دیڑوں نہیں کو بولنا مقصود اللہ کی محبت ہونا چاہیے یہاں بھی جو ہم آتے ہیں اور جو بھی ہم کرتے ہیں اس سے مقصود اللہ کی محبت حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے نہ ثواب جب سے ہم ثواب کے بھی محتاج ہیں اور ثواب کے حریص بھی رہنا چاہیے لالچی رہنا چاہیے لیکن فوقت کس کو دینی چاہیے محبت کو جب جب ہم یا تھے تو اب کی محبت اور جب اور ہم نہ رہے اب اولیا ہے تو اولیا کی محبت وہی کام کرے گی کہ جہاں ہمارا ولی جائے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے ساتھ ہوں تو اس, اس مسئلے کو حضرت نے اس شبے کے تحت تبدیل کرا دیا اور یہ یہی واقعہ حضرت والا تو خالص ہو چکا تھا حضرت کو یہ تاریخ تو نوٹ نہیں کی میں نے یہاں لکھا ہوا ہے سر لیکن تاریخ تو مجھے یاد نہیں کہ غالباً دو ہزار چھ یا سات کی بات ہے حضرت فا... حضرت والا خاص علی تھے لیکن اسی وقت پر جستا حضرت نے اس مصرے کو تبدیل کر دیا اچانک سے حضرت نے فرمایا جو مصرا ہے ہجرت سے سب کے نے فرمایا کہ مکہ مکہ نمک اس میں کہیں توہین نہ ہو تو اس مصرے کو یوں بدل دو سارے اضحاط بھی سوئے تہبہ چلے سوئے تہباد چلے جب نبی کے قطر سارے اضحاف بھی سوئے تہبہ چلے کیسے بہترین وزن پر وزن اور بالکل بامانی بت وطن کے بھی سب ہجرت بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے سوئے تہوار چلے جب نبی کے قدم یہ تھا شعر اس نے بدل دیا سارے اضحاط بھی سوہ تہوار چلے سوئے تہوار چلے جب نبی کے قدم اس میں مطلب بھی حل ہو گیا اور مکہ مکنما کی کوئی ذکر بھی نہیں آیا اور مطلب بھی حل ہو گیا بدھ وت کے سب گر گئے بد وطن کے سب گر گئے سور پہ وا چلے جب نانی کے پتن سارے اپہار سو پہ بات سارے اصح سوئے تہوار چلے سارے اصہوی سو تہوا چلے سوئے تہوار چلے جب نبی کے پردم سوئے تہوار چلے جب ندی کے پردم یہ خیال ہے تبدیل کیا اس سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ میرے پینے کو دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی آسمان سے اللہ نے عطا فرمایا سارے اصحاب بھی سوئے پہروا چلے سارے اصحاب بھی سوئے پہرے چلے سارے اصحاب بھی سوئے چلے چلے جب نی کے قدم سوئے پہ با چلے جب نادی کے قدم میری قسمت پر چلے ندی کے قدم آپ کے گھر میں اب کیے حاضری آپ کے گھر میں آپ ترکیے حاضری آپ کے گھر میں حاضری ایک نائل پر ہے آپ کے گھر میں اپرکیے حاضری آپ کے گھر میں اپری آپ کے گھر میں کیے اپ ترکیے حاضری ایک نائل پر ہے ایک نائل پر کا کرم ایک نار کرم سارے رسو بھی سوئے پہ پا چلے سارے رسو بھی سوئے پہلے چلے سارے رسو بھی سوئے پہ چلے سوئے پہ بات چلے جب نانی کے پانم سوئے پہ بات چلے جب نبی کے پالم جس گنی پہ چلے جی کے پانم دل ترق تار دل رسی دل ترقی آئے بہت لگ نی رسی میں آئےے میں who did the God میں, اس کا کوئی میں یعنی کہ جس جو اس کو سنتوں کا اہتمام نہ ہو اللہ کی محبت سے اور اللہ کی شریعت کا اہتمام نہ ہو اللہ کی محبت کا اہتمام نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی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 رسی تو شرح دو ہبوں میں ایک حاضری جسمانی ہے اور ایک حاضری قلبی کی ہے ادھکتر قدور یہ تو ہو ایسی حاضری جو ہے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 ہے کہ جیسے بتلا رہتے ہیں کہ بھائی کتا پہننا ہے تو پائیں ہاتھ پہلے ڈال سکتے ہیں جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے تو یہ ہر وقت یہ دن اور دھیان اور فکر رہنا کہ ہم جو ہے کام سنت کے مطابق کریں جو کام کر رہے ہو چاہے وہ گفتار ہو چاہے ہماری کردار ہو چاہے رفتار ہو چاہے گھر کے اندر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ سب کی سب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بیت الخلا جانا وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ سنت کے مطابق اور بول چال کے اور معاشرت کے آداب سب کے سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے تب تو اس کا جینا کوئی جینا ہے دل درخت میں دل درخت میرے رشی میں آرے بہت غلط ندی میں آرے بہت ندی میں سگا و الله مدي من دي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 جیسے حضرت فرنائک کے بھی کوئی ٹرین اسٹیشن پہ جاتا ہے لاہور جانا ہے تو راستے میں کئی اسٹیشن آتے ہیں تو وہاں جیسی جیسی چائے ملتی ہے وہ بھی لیتا ہے جیسی جیسی کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جیسے تیسرے پورا کر لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں کیا جیسی بھی چائے مل رہی ہے وہ بھی لوگ مندر میں مندر پہ پہنچ کے اچھی والی پی لیں گے جب گھر پہنچیں گے اور اسی طرح حضرت نے فرنایا کے راستے میں کوئی گائے کے صاحب آپ کے راستے میں جو ہے اسٹیشن پڑتا ہے مثلا کوٹ ڈرنک تو آپ یہاں بھی ذرائع بنگلہ بنا لیجیے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی جگہ بنانے کی یہاں تو ہمیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ رکے گی ٹرین پھر آگے چل دیں گے یہاں کیا بنانا بنگلہ وہ کہیں گے کہ آپ ذرا بنا لیجئے تاکہ آپ کو راحت رہے گی آنا جانا رہتا ہے تو ذرا بنگلہ یہاں بھی بنا لیجیے کہے کہ نہیں بھئی یہاں تو پیسہ ضائع کرنا ہے مٹی مٹی ہے ہو جائے گا تو ایسے ہی دنیا جو ہے پاک میں ہے ن سی دنیا کا ان کا بری اور آخر اس سبھی غور تنف سکا میں آخر بہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون سی دنیا کا ان کبری دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر تو مسافر کبھی یہ فکر نہیں کرتا کہ یہاں وہ کوئی برداشتے میں بنگلہ بنا لے اور کوئی یہاں کوئی انتظام راحت کا کرے بلکہ کہتا ہے یہاں تھوڑی دیر رہنا ہے دود ہے سایہ ہے پانی ہے نہیں ہے جیسا بھی ہے بھائی چلو تھوڑی دیر کو ٹھہرنا ہے تو دنیا کو ایسے گزارو اور آپ اس سبھی دیر سے جا کے کچھ دیر کو مسافر ٹھہر جاتا ہے سایہ میں اور پھر چل دیتا ہے اور بہت تنف سکا انہیں قبول اور اپنے آپ کو ایسے قبول میں شمار کرو کچھ پتہ نہیں کہ ابھی جان نکل جائے کتنے آپ دیکھ لیجیے قبرستان میں جیسے بچے بھی ہوں گے جوان بھی ہوں گے اور عمر کے بھی ہیں بوڑھے بھی کے لوگ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 کہ کنیا سے نجات ملیں اور اپنے اللہ کے پاس ہم مزے سے رہیں پردیس میں تذکر ہے وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ اچھا یہاں سے بیان شروع کا خاصا طویل بیان دیں انشاءاللہ شاء اللہ تھوڑا سا پڑھ کر رہو. پھر تھوڑا تھوڑا روز پڑھتے ہیں میرے دوستوں اور ابھی جو حضرت والا احساس فرما رہے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 گناہوں پر نادم ہونے سے ولایات مل جاتی ہے توبہ اور ندامت سے ولاقت مل جاتی ہے ورنہ رات پر نبلیں پڑھو رات بھر تحجد پڑھو دن کو روزہ رکھو لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے جن کو ولی بنانا ہے ان کا احان ہے ان اولیا اہ المتقون ان اولیا اہ ال نہیں فرمایا یعنی جو لوگ زیادہ تحجد پڑھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں علم فلم نہیں فرمایا یعنی جو لوگ زیادہ نواز پڑھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں علم فائمون نہیں فرمایا کہ جو روزے زیادہ رکھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں بلکہ اللہ تعالی اشاعت فرماتے ہیں میرے ولی صرف وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں یہ کیا بات ہے تحج پڑھ رہے ہو روزے رکھ رہے ہو خانداہوں میں رہ رہے ہو تصنیف و تعریف کر رہے ہو تقریب کر رہے ہو اللہ کے نام پر محمد سے دعوتیں اور حلوے مانڈے کھا رہے ہو مگر گناہ کیوں نہیں چھوڑتے اللہ کی ناپرمانی کیوں کرتے ہو بس یاد رکھو اللہ کی ولایت اور دوستی افواہ پر ہے اللہ کی ناپرمانی چھوڑنے پر ہے تہدد پڑھنے پر نہیں ہے نقلی روزہ رکھنے پر نہیں ہے اے بھائی آنکھ بند نہ کرو گئی اوپر دیکھو تھوڑی دیر دیکھ کی تو مجلس ہوتی ہے بس یاد رکھو اللہ کی ولایت اور دوستی طقوہ پر ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پر ہے تحجد پرنے پر نہیں ہے نبلی روزہ رکھنے پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے مگر متقی بندے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے بشری کمزوری سے مغلو ہو گئے تو روزے روزے اپنا ناک ختم کر دیتے ہیں کیونکہ کہ حسینوں کی دھوپ میں ناک لگائی تھی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 گناہوں کے ساتھ جو اللہ के ملنے کا خاف دیکھ رہے ہیں یہ خواب کبھی شردہ تعبیر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور میرے دوستوں کو بھی گناہ چھوڑنے کی توحیق فرمائے جان جاتی ہے تو چلی جائے دے دو اللہ کے راستے میں جان اسی کی دی ہوئی ہے مگر اللہ کے لیے گناوں سے من کالا مت کرو اگر شیطان لاس کہے کہ گناہ کرنے سے بہت مزہ آئے گا تو شیطان سے کہہ دو کہ جس طرح تو اللہ کی نافرمانی کر کے مردوب ہوا اسی طرح مجھے مردوب کرانا چاہتا ہے اپنا آزمایا ہوا نسخہ مجھ پر آزمانا چاہتا ہے اور مجھے گنا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی عذاب ہے اگر اللہ کو دل سے چاہتے ہو تو نافرمانی چھوڑ دو عالم اور حافظ اور مفتی بننا فرض قایا ہے کچھ لوگ عالم اور کچھ حافظ ہو جائیں تو سب کی طرف سے فرض کے فایا ادا ہو جائے گا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 اور گناہ کا حرام مزہ بھی چاہتے ہو ارے گناہوں میں گنا مزہ رکھا ہوا ہے گناہوں کے جو مراج اور جائے رقور ہیں وہ گندے مقامات ہیں اگر ان کا پیشاب پہ توالے تو تمہارے میں رکھ دیا جائے تو کیا تمہیں کہنا ہے میرا شیر ہے اللہ کا شیر ہے آگے سے منہ پیچھے سے گو اے میر جلدی سے کر آخو آگے سے منہ پیچھے سے گو اے میر جلدی سے کر آخو اے اللہ اپنی رحمت سے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 قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے اور ہم سب کو منتقی بنا کر بلی اللہ بنا لیجیے اور جنتی بنا لیجیے اور گناہوں کی ضرورتوں گناہوں کی بے حیائی کو اور گناہ کی نالکی کو ترک کرنے کی توحیف عطا فرما دیجیے بڑا الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیف اللہ تعالیٰ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 اللہ دنیا کی حقیقت ہمارے دنوں پر کھول لیجیے اور آفرت کی حقیقت ہمارے دنوں پر کھول دیجیے اور دنیا پر بننے کی حمافت سے ہم سب کی حفاظت اللہ بن اللہ خالی اللہ کا